میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں توجہ فرمائیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری کی شرح بیان کرنا یہ ہماری اوقات نہیں ہم نہیں جانتے امام اہل سنت کا اپنے اشعار میں کیا معاف ضمیر تھا علماء اہل سنت نے جو اعلیٰ حضرت کے کلام کی شرح کی ہے اس میں سے چند مدنی پھول پیشے خدمت ہے۔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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مچھ مچھ اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ نغمات رضا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں آج کے سلسلے میں امام عشق و محب پروانا شمیر سالت میرے آکائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بڑے ہی نرالے کلام کو سننا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے یاد رہے امام عش کو محبت اعلیٰ حضرت کا اپنے کلام اور اشار میں کیا معافی ضمیر تھا ہم یہ تو بیان نہیں کر سکتے مگر جو علمائے اہل سنت نے آپ کے کلاموں کی شرح لکھی تشریح کی ان سے کچھ مدنی پھول آپ کے لیے بڑھاتے ہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے گا آج کلام کیسا ہے بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اعلی حضرت کی ابتدا ہی میں گویا گناہ کو ایک خوشخبری سنائی ہے ایک نہیں بلکہ دو مبارکبادیں اور خوشخبریاں دی ہیں جی ہاں اس کلام کی ابتدائی یعنی مبارک مبارکباد اور خوشخبری کے نام سے شروع ہوتی ہے, لکھتے ہیں باد اے آسیوں شافے ہے. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے یعنی کیا خوبصورت دلاسہ دیا جا رہا ہے کہ اے گاروں اے گاروں تمہیں مبارک ہو کہ قیامت کی اس ہال ناکی میں جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہ ابرار ہیں یعنی نیکوں کے بھی سردار ہیں اور تہنیت کے بانا بھی مبارکباد کے بنتے ہیں خوشخبری کے بنتے ہیں کہ خوشخبری ہو مبارک ہو کہ جس اللہ عز و کی بارگاہ میں ہمارے آقا ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے نا وہ رب بھی بڑا کریم ہے وہ غفار ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے تو تمہارا کام بن ہی جانا ہے اب اس شکر کے اور خوشخبری کے اور رحمت الہی کے جذبات میں جھوم کر اگر اس شعر کو سنے تو کیا ہی لطف آتا ہے مشدہ باد اے آسیوں شاف شہ ابرار ہے مشدع باد اے آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے مجھے دباد آسیوں شاف شہ رار مجھے دبا آسیوں یوں شف اب سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جو شیر ہے اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین معجزات کا ایک ہی مسرے کے اندر کیا خوبصورت ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا خوبصورت ہماری توجہ دلارے اور احادیث کی مسترد کتابوں میں موجزات موجود ہیں کہ میرے آکا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو وہ شک ہو جائے, دو دو ہو جائے پیڑ جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پیارے آکا کو سلام عرض کریں جی ہاں احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے اور پھر جانور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرے اور اپنی فریادیں کریں تو ذرا غور کیجیے آلادت فرما ہیں کہ میرے آقا فقط انسانوں ہی کے مرجع نہیں فقط انسان ہی نبی پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ میرے آکا مر جائے عالم ہے نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر نبی پاک کی حکومت ہے اب عالی حضرت امام اہل سنت ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں یاد رہے بخاری شریف میں یہ معجزہ بڑی پیاری حدیث میں موجود ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس معجزے کو دس سے زائد بار اس حدیث کو دس سے زائد بار اپنی بخاری میں مختلف روایتوں کے ساتھ نقل کیا اتنا اوتھنٹیکیٹ۔ اتنا مستند یہ موجزہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ کی بارگاہ میں جمعہ کا دن تھا میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر موجود تھے حدیث کا مضمون ہے کہ ایک آرابی نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان دنوں مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ کہت زدہ تھے پانی کو ترس رہے تھے مویشی پریشان تھے آقا سے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بارش نہیں ہو رہی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا بلیف صحابہ کا یقین دیکھیں کہ نبی پاک سے آ کے عرص کر رہے ہیں حضور بارش چاہیے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کے آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی بالکل کلین بلو اسکائی تھا مگر نبی پاک نے جب ہاتھ اٹھائے تو پہاڑوں کی طرح کالے, کالے بادل آنا شروع ہو اور اب یہ بادل آ کر ایسے برسے ابھی میرے آقا ممبر سے نہیں اترے کہ نبی یہ پاک کی مبارک داڑی سے بارش کے قطرے ٹپک رہے, سبحان رہے سبحان اللہ اچھا بارش شروع تو ہو گئی کنٹینیو پورا ہفتہ برستی رہی اگلا ہفتہ پھر آ گیا روایت کے الفاظ ہیں وہی آ یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بارش کو رکوائیے کچھ کیجئے اتنا پانی ہو گیا کہ جل ہو گیا ہے اب تو ہم ڈوبنے لگ گئے ذرا غور کیجئے بارش چاہیے تو بھی نبی پاک کے دربار میں آتے اور بارش رکوانی ہوتی تو بھی کون کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تو حضور سے کی کمال دیکھیے اسلامی بھائیوں اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ویسے بھی بڑا کمال ہے کہ دعا کریں تو بارش آ جائے دعا کریں تو بارش رک جائے مگر ایک اور اتارٹی ایک اور جس کو آپ کہے کہ میرے آقا نے اپنی طاقت کا کس طرح رب کی عطا سے جو طاقت اللہ نے عطا کی تھی وہ کس طرح مظاہرہ کیا کہ میرے آکا نے کیا دعا کی یہ نہ کہ اللہ بارش رک جائے دعا کی اللهم حوالینا ولا علينا اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہوتی رہے ہم پر بارش نہ ہو اور پھر میرے آقا نے انگلی اٹھائی ایک روایت کے مطابق ہاتھ اٹھایا اور جدر جتھر اشارہ کرتے بادل ادھر سے کٹتا جاتا پورا مدینہ شریف جو تھا اس کے اوپر سے بادل صاف ہو گئے پیالے کی مانند ہو گیا۔ مگر جب لوگ مدینے کے باہر سے آتے تو بتاتے کہ باہر بارش ہو رہی ہے یعنی مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی رہی اور مدینہ جو ہے وہ اس کا آسمان خالی ہو گیا کیا شاندار انداز حضرت نے اختیار کیا لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے आ. ہم کو بھی درکار ہے یعنی یا رسول اللہ آپ کے مبارک ہاتھ تو وہ ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اٹھائیں تو موصلہ دار بارش ہوتی ہے جل تھل ہو جاتا ہے آقا وہی ہاتھ ہمارے لیے بھی اٹھا دیجئے ان ہاتھوں سے ہم پر بھی کوئی رحمت کی بارش برسا دیجئے ہم پر بھی کوئی کرم دوازی فرما دیجیے آپ کا ہاتھ اللہ نے ایسا کھلا اور ایسا برکت والا عطا فرمایا ہے تو ہم پر بھی نگائے رحمت فرمائیے گویا اس معجزے کا ذکر بھی کر دیا اور اپنی جولی بھرنے کی تمنا بھی کر دی اب اس موجزے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شیر کو ذرا سننے کی کوشش کیجئے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتل بھر دیئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے جن کو سوئے آسمان سد کاؤل ہا تھو کا پیارے سد کاؤل ہا تھوں کا پیارے ہم کو بھی دل ہے ہیں سدکاؤل اعلیٰ حضرت اپنے اگلے شیر میں اپنی قبر کی تاریخی کو کیا ان کے ساری ہے یا رسول اللہ گور کی جو شب ہے وہ بڑی تار ہے بڑی تاریخ ہے اب اس کو روشن کرنے کا طریقہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ آقا اگر آپ اس قبر میں کرم فرما دیں گے اپنا جلوہ دکھا دیں گے تو آپ کے جو تلوے ہیں نا رخ روشن کی بات نہیں ہو رہی نبی پاک سے محبت کا انداز دیکھیں کہ آپ کے جو تلوے ہیں وہ اتنے گورے ہیں اتنے پیارے ہیں. آقا اگر وہ گورے گورے پاؤں آپ چمکا کر میری جو قبر کی تاریخ رات ہے اس میں کرم فرما دیں تو ضرور کرم ہو جائے گا میری یہ قبر کی جو تاریخ رات ہے یہ جگمگا اٹھے گی یا رسول اللہ میری جو وحشت اور پریشانی ہے اس کا مداوع ہو جائے گا کیا خوبصورت انداز ہے ایک مصرے میں گویا نبی پاک کے تلووں کی تعریف بھی ہے پیارے آکا کے تلووں کی نورانیت کا تذکرہ بھی ہے اور انہی نورانی تلووں سے التجا کی جا رہی ہے پیارے آقا سے التجا کی جا رہی ہے کہ وہی گورے گورے پاؤں آپ چمکاتے ہوئے گناہ گار کی قبر میں کرم فرما دیجیے گا وحشت تو تنہائی میں پریشان ہوں گا یا رسول اللہ آپ سے یہی التجا ہے ذرا غور سے سنیے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شار ہے گورے گورے پا چوکا دو خدا بیٹے اسلامی بھائی شیر میں جو لفظ نور کا تڑکا ہے تڑکا کہتے ہیں اجالے کو یعنی یا رسول اللہ آپ کے چمکتے ہوئے نورانی پیر اگر میری قبر میں آ جائیں گے جو کہ بڑی تاریخ ہے تو آپ کے نورانی قدموں کی نورانیت سے میری قبر میں نور کا اجالا ہو جائے گا میرے بیچی اسلامی بھائی اگلے شیر میں کیا خوبصورت سرکار علیہ اصلاحت اسلام کے مبارک دامن کرم کی بات کی ہے تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے یا رسول اللہ آپ تو بے خطا ہیں آپ معصوم ہیں مگر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سے تمنا آپ سے التجا ہر ہی آپ کا امتی کر رہا ہے جتنے آسی ہیں جتنے گناہگار ہیں ان کا اثر اور سہارا بھی تو آپ ہی ہیں آپ سے شفاعت نہ ملے گی تو کہاں جائیں گے مگر اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ ایک اکیلی جان جو ہے وہ دو عالم کا بوجھ اٹھا لیتی ہے اور دو عالم کی جو لوگ ہیں ان سب کی شفات کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے ایک اور جگہ آلہ حضرت اپنے سلاۃ میں کہتے ہیں نا جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سکتا پیارے آکا علی اسلط پر اتنا بڑا یہ جو برڈن ہے مگر آپ علی اسلاتا اس کو اٹھائیں گے اور اس پر شفات کی خیرات بھی اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں گے شہنشاہ سخن برادر آلہ حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں نا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجومے فکر و ترد میں گھر گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا نبی پاک علیہ و سلام کا دل وہ ہے دل اقدس وہ ہے جس کو اپنا اندیشہ نہیں ہے مگر ہجوم میں فکر و تردد لوگوں کی فکریں اپنے امتیوں کی فکر اتنی ہوں گی کہ نبی پاک کا قلب اقدس ان فکروں میں گھرا ہوا ہوگا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آکا وہ ہیں تو کیا خوبصورت انداز ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر ہی تمام آسیوں کی نظر ہے آپ کی امتی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے اور اپنے ساتھ اپنی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے کیا لکھتے ہیں اعلی حضرت تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے تیرے جہاں جانے بے خطا آقا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس انداز میں پیش کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اور رہائی کے لیے کیا التجاہ کا انداز ہے رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا اب تو مولا بے ترہ سر پہ گناہ کا بار ہے رحمت للعالمین کہہ کے نبی پاک کو پکارا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں آپ کو پکار رہا ہوں دعائی دے رہا ہوں کہ میں دب گیا ہوں اپنے گناہوں کے بوجھت لے بے طرح کے مانا ہے بے شمار یعنی میرے سر پر بے شمار گناوں کا بار یعنی بوجھ ہے یارسول آپ نگاہ رحمت فرمائے آپ رحمت اللہ ہیں ہے آپ کا اشارہ ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا حضرت اپنے ایک اور کلام کے شیر میں لکھتے ہیں نا ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی آقا ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو یا رسول اللہ آپ تو رحمت اللہ ہیں میں آپ ہی کو پکار رہا ہوں آپ کی دہائی دے رہا ہوں گناہوں کا سر پر بوجھ ہے کرم فرما دیجئے نگاہ رحمت فرما دیجئے اور میری شفاعت اور مغفرت کی سبیل بنا دیجئے کیا لکھتے ہیں رحمت اللہ تیری دہائی دب گیا اب تو مولا بے ترا سر پہ گناہ کا بارہ رحمت سل پل گناہ کا بار ہے یاد رہے اس کلام میں اعلی حضرت نے گیارہ اشار تحریر فرمائے ہیں اور ہم نے اپنے سلسلے میں اب تک چھ اشار شامل کیے اور اب مکتے کی باری ہے مقتے میں امام سنت نے کمال کیا آپ لکھتے ہیں, جی ہاں لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے بوستان جی ہاں ہمارے سلسلے کا نام بھی تو نغماتِ رضا ہے نا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا من کار ہے اب اس میں ایک بڑا مشکل سے لفظ ہے وا منکار یہ جو بلبل ہوتی ہے نا بلبل جس کی تعریف میں بات کرے اپنی چونچ کو کھولے اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی منکار کو وا کیا اپنی چونچ کو کھولا ہے سبحان اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا تو بلبل روزہ رسول ہے تو نبی یہ پاک کی شان بیان کرنے والا ہے تیرے نغمات کی شان یہ ہے تیرے کلاموں کی شان یہ ہے کہ ساری عالم میں دھوپ مچی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے نے کسی اور کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی اپنے قلم کو کسی اور کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ شان بھی بیان کی ہے تو رحمت اللہ کی کی ہے اللہ کے حبیب کی کی ہے جس کی سبب ساری کائنات بنی ہے ان کی شان بیان کی ہے اور کیسی دھوب ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر آزان کے بعد ساری دنیا میں جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے آپ عرب میں جائیں اجم میں جائیں افریقہ میں جائیں یورپ میں جائیں جہاں جہاں رسول بستے ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بسم ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سلط و سلام جھوم کر دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے اعلی حضرت کے نغمات جو ہیں وہ ساری دنیا میں سنے جا رہے ہیں اعلی حضرت کا یہ شعر کیوں نہ پھر ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوجھتا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے چوگ کیوں نہ گو کس پھون کیوں نو کس پھون کی متحط میوا مل میوا مل ہے مجھے دبا بی جے بیٹھ اسلامی بھائیوں کلام رضا نغمات رضا ہم سنتے چلے جا رہے ہیں بہت خوبصورت کلام آج ہم نے سنا اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس کلام کے مطلے میں یعنی پہلے شعر میں جو ہمیں خوشخبری سنائی ہے ہمیں تسلی اور دلاسہ دیا ہے کہ مت گھبراؤ آسیوں نبی پاک شافع ہیں شفاعت کرنے والے ہیں اور جس رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں وہ بڑا غفار ہے ہم غفار مولا کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ شاف روز معاشر صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شفات ہمارے حق میں قبول فرما اور مولائے کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام کا سچا عاشق بنا دے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا سنیں گے اور اس کی کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم